فَارْهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَالِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِالْخُمُرِ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وله يُبديندينتهه ل hin او بائاء او باء بر او ابناائ او ابناائ بلت او, أو خوا او بني خوا او بني اوخواات او صائ hin او ملقت أيمان هنا اوابنا غیر الى اللہ, جميعاً المؤمنون اللہ رب المین نے قرآن مجید فرقان حمید میں تمام تر وہ راستے جو انسان کو ہلاکت اور فساد کی طرف لے کے جاتے تھے وہ بند فرمائے ہیں اور اسی قبیل سے فحاشی اریانی بے حیائی کے فتنے کو دبانے کے لیے اللہ رب العالمین نے مؤمنین کو مؤمن مردوں کو مؤمن عورتوں کو کچھ احکامات دیے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو اس فتنے سے بچا لے پہلے نمبر پہ تو اللہ رب العالمین نے خواتین کو حکم دیا و قرنقی بوٹی کنہ والا تبرجنا تبر جل جاہلی وقال کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑو والا تبر رجنا تبرجل جاہلیتل پرانی جاہلیت والا انداز اپنا کر بناؤ سنگار کر کے غیر محرم مردوں کے سامنے نہ جاتی پھرو سلاح اور نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تو سب سے بڑا دروازہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو بند کیا ہے کہ عورتوں کا بلا وجہ بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنا <تصفح> یہی دین اسلام نے منع قرار دے دیا ہے ہمارے ہاں تو بڑا عجیب و غریب قسم کا ماحول ہے کہ گھر کی سبزی ہے وہ بھی عورت نے لے کے آنی ہے کپڑا ہے وہ بھی عورت نے لے کے آنا ہے جوتا ہے اپنا وہ بھی خود جائے گی لینے کے لیے اپنی ضرورت کا کوئی بھی سامان ہے اول تو کوشش کرے گی کہ میں اکیلی جاؤں نہیں تو زیادہ اگر کوئی اپنے آپ کو ہاجن نوازن سمجھتی ہو تو ساتھ اپنے چھوٹے سے بیٹے کو اٹھا کے لے جائے گی کوئی اس سے بھی زیادہ اپنے آپ کو دو قدم آگے سمجھتی ہوگی تو وہ کیا کرے گی اپنے بھائی یا خامد یا باپ کے ساتھ چلی جائے گی تو سوال یہ ہے کہ اس کی یہ ساری ضروریات اس کا بھائی اس کا بیٹا اس کا شوہر اس کے گھر بیٹھے ہوئے پورا کر سکتا ہے اس کو کیا ضرورت پڑی ہے باہر نکلنے کی باہر جانے کی بیٹے کی خرید کے لائی ہوئی سبزی وہ اس کے ناک پہ نہیں چڑھتی خامد کا خرید کر کے دیا ہوا جوتا اسے اچھا نہیں لگتا باپ کے خرید شدہ کپڑے وہ اسے پسند نہیں آتے بیماری کیا ہے بازار جانے کی کہ کسی نہ کسی بہانے سے بازار جاؤں تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا حکم دیا واپر نہ بوتی کننا اپنے گھروں میں سیکی رہو تم نے اپنی زینت دکھانی ہے اپنے خامدوں کو تو وہ بھلا آدمی اس کو جو چیز اچھی لگتی ہے جیسا جوتا اس کو پسند ہے کہ میری بیوی پہنے جیسا لباس اس کو پسند ہے وہ ویسا لا کے دے دے گا تو نے پہن کے خوبصورت بال کے دکھانا اس کو ہے تجھے کیا تکلیف ہے تو گھر میں چین کر ٹک کے بیٹھ خود جا کے خرید کے لانے کا مقصد کہیں یہ تو نہیں ہے کہ میں اوروں کو بھی دکھاتی بھی روں. کیونکہ وہ جس طرح کا دیکھ کے راضی تھا اس طرح کا وہ لے کے آ گیا اب وہ تیرے ناک میں نہ چڑھے اس کا کیا معنی ہے یہ پہلا بڑا دروازہ اللہ تعالیٰ نے بند کیا فرمایا وہ کرنفی بوتی کننا گھر کے اندر چین سے ٹک کے بیٹھی رہ والا تبرج نہ تبرجل جاہلی یتر پرانے لوگوں کی جاہل عورتوں کی طرح بناؤ سے نہ دکھاتی تھی اور وہ ایک آدمی آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے کے لیے اس نے پوچھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کس چیز کے اندر ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا کہ نجات کیا ہے ون یس آکا بہت تیرے لیے تیرا گھر وسیع ہو چین قدمی کے لیے ہواخونی کے لیے پارکوں میں جانے کے لیے گھر سے باہر نہ والے یس آکا بہت میرے لیے تیرا گھر وسیع ہو تو اس کے اندر ٹک کے بیٹھ وہ تو مرد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ تیرا عورتیں ہیں اچھا پھر اللہ رب العالمین نے دوسرا حکم اس کے بارے میں نازل کیا فرمایا نینا یا غزو مومن مردوں کو کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں اپنی نگاہوں کو پست رکھیں وہ قبو فروجہ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں زالی کا از یہ ان کے لیے زیادہ پاکیرہ ہے زیادہ بہتر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی میری نظر کسی غیر محرم عورت پر پڑ ہی جائے فرمایا انتلک سالیا پہلی نظر کا تجھے کوئی گناہ نہیں ہے لیکن اس کو دوبارہ دیکھنے کا گناہ ہے اب اس کا یہ معنی نہیں کہ کوئی بندہ پہلی نظر کو ہی لمبا کر لے کہ بس ایک نگاہ کے ٹہرا ہے فیصلہ دل کا پھر جو اٹھ گئی تو گئی جو تو گئی, گئی یہ کام نہ بنائے فرمایا اسرے فل بسر نگاہ کو فورن پھیر لے اور روی کا ایک سایہ ہے کہتا ہے کلو فتنا تین مب دا مینن نظر و ناری میں شارر کے اس فتنے کی ابتدا وہ ہوتی ہی نگاہ سے ہے اور آگ کا بہت بڑا الاؤ وہ ایک چھوٹے سے چوڑے سے روشن ہوتا ہے ہلکی سی تیلی چھوٹی سی کیا اس کی حیثیت ہے وہ جلاتے ہیں کتنی بڑی آگ کا الاؤ بھڑک پڑتا ہے تو یہ دروازہ اللہ رب العالمین نے بند کیا مومن عورتوں کو بھی کہا وقل منات کے مومن عورتوں سے کہہ دیجیے یگ روزن مین نب ساری وہ اپنی نگاہوں کو بھی پست رکھے نگاہیں جھکا کے رکھیں یہ نہیں کہ خود تو چہرے کو چھپا لیا اور غیر محرم مردوں کی طرف دیکھتی رہی یہ کوئی پردہ نہیں ہے یہ تو ڈرامے بادی ہے فرمایا یہ عبونا من لو سارے اپنی نگاہیں پست رکھیں جھکا کے رکھیں نیچے کر کے رکھیں ولائی دینا دینا تا ہننا اللہ ماظہرا جو زینت اللہ رب العالمین نے ان کی بنائی ہے اس کو چھپا کے رکھیں ہاں اللہ مذار امین جو چاروں ناچار کھل جائے ظاہر ہو جائے اب یہاں سے بڑا بڑا عجیب و غریب قسم کا لوگ محن بنا لیتے ہیں کہ جی یہ تو مجبوری ہے یہ تو زینت نظر آئی جاتی ہے اس بات کو سمجھیں کہ عورت کا قاد وہ اس کے لیے زینت ہے جس کو کسی صورت میں وہ چھپا سکتی نہیں کسی غیر محرم آدمی سے گفتگو کرنی پڑ جائے بوق ضرورت اس کی آواز غیر محرم بندہ سنے گا اور عورت کی آواز اس کے لیے زینت ہے جس کو وہ چھپا سکتی نہیں ہے ہاں یہ ضرور کہا ہے کہ فلاں تخ بالقول کہ کے دار لچھے دار انداز میں بات نہیں کرنی بلکہ ذرا لہجے کو سخت بنا کے بات کرنی ہے فیصم اللہ سی قلب ہی مرد وغیرہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ اپنی ہی آردو کی امیدیں لگا رکھے گا وکول نہ قبل معروف ہے معروف طریقے سے بات کرو لیکن بار ہر اس کی آواز زینت ہے جو کہ چھپ نہیں سکتی پھر جس ایبا اور چادر لباس کے ساتھ اس نے اپنے وجود کو چھپایا ہوا ہے وہ بھی زینت ہے وہ بھی نہیں چھپ سکتا یہ تین قسم کی چیزیں ایسی زینت ہیں جو چھپ نہیں سکتی باقی عورت کا تمام تر وجود اس کے لیے چھپانا لازمی اور ضروری ہے اپنے ہاتھ بھی چھپائے چہرہ بھی چھپائے نقاب کرے تو اس کی آنکھوں کا کوئی حصہ بھی نظر نہ آئے آدھے آدھے چہرے کھلے ہوتے ہیں نکوڑے پہ ذرا سا کپڑا دھرا اور سب کہ ہم بڑی ہو نقاب شدہ اور با پردہ بن گئی ہیں یہ مذاق ہے دین اسلام کے ساتھ پھر اسی طرح جو کپڑا وہ استعمال کریں زینت کو چھپانے کے لیے وہ خود زینت کا باعث نہ ہو برقے سلوائے ہوتے ہیں بڑے فینسی کہ ان کے جن سے اندر کا لباس بھی نظر آتا ہے اور وہ خود بھی باعث زینت ہوتے ہیں اور صورت حال یہ ہوتی ہے کہ شاید اندر کے کپڑے اتنے خوبصورت نہ ہو جتنا خوبصورت برقع ہوتا ہے یہ تو سراسر دس نمبری ہے کوئی شرم حیا والی بات نہیں ہے یہ ایسا برقع پہننے کا کوئی فائدہ کوئی نہیں جو بجائے خود زینت کا باعث بنے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے جس نے نہیں بھی دیکھنا وہ بھی دیکھے اس کے اوپر کڑھائی کی ہوتی ہے کبھی کچھ کیا ہوتا ہے کبھی کچھ کیا ہوتا ہے اسی طرح وہ جابیں پہنتی ہیں کیوں پاؤں کو چھپانے کے لیے اچھا پاؤں کو چھپانے کے لیے جرابیں کون سی پہنی ڈائی والی ہے سکن کلر کی کہ بندہ پہلی نظر دیکھے تو وہ دو منٹ غور کر کے یہ سوچنے پہ مجبور ہو کہ اس کے پاؤں کو کچھ ہو گیا ہے یا اس میں جرابیں پہنی ہوئی ہیں جرابیں ایسی بے ڈھنگی اور گندے سے انداز کی ہوں کہ کوئی دیکھنا گوارا نہ کرے برکا جو اس نے پہنا ہوا ہے وہ شلوں سے بھرا ہوا سلوٹوں سے بھرا ہوا اور اس کے اوپر وہ کئی طرح جمی ہوئی وہ صاف ستھرا لیکن استری کرنے کی اس کو حاجت و ضرورت کو ہی کوئی نہیں مقصد تو یہ ہے کہ اس برکے کے ذریعے زینت کو چھپانا ہے اس کے اوپر استری کرنے کی کیا حاجت اور ضرورت ہے ہاں سلوٹوں سے بھرا ہوا ہو یہ ہے اصل زینت کو چھپانے والا اور کھلا ہو تنگ نہ ہو پاؤں تک والا ہو مکمل طور پہ چھپانے والا ہو جوتا بھی تو تیری لیے زینت ہے تو ہر لحاظ سے وہ اپنی زینت کو چھپانے کی حت الس آحتل امکان کوشش کرے اور چھپانی کن کن سے ہے اللہ رب العالمین نے ان کا نام لے لے کے فرمایا فرمایا والی یاد ربنا بھی حموری ہننا اللہ ججوبی ہننا اپنی چادریں اپنے سینوں پہ ڈال لیا کریں والین زینت ہننا اللہ لی برلا کی ہننا اور اپنی زینت کو نہ ظاہر کریں کسی کے سامنے بھی کسی شخص کے سامنے بھی اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مطلب طور پہ تمام تر مردوں کے سامنے زینت ظاہر کرنا منع ہو گئی پھر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی فرمایا اللہ لی برولا کی ہننا <لِبُعُولَتِهِنَّا> ہاں خامودوں کے سامنے زینت ظاہر کریں خامد اس کا حق رکھتا ہے کہ اس کی ہینت کو دیکھے او آ با اپنے باپ کے سامنے او آ با ابرولا کی خامد کے باپ کے سامنے جو اس کا سگا سسر ہے کوئی تایا سسر ہوتا ہے کوئی چاچا سسر ہوتا ہے کوئی ماما سسر ہوتا ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تیرے ساتھ آ با اب رولا خامد کا جو باپ ہے حقیقی اس کے سامنے دھیرے ظاہر کی جا سکتی ہے بات مختصر سا اصول سمجھ لیں کہ عورت اپنے سسرالی خاندان میں اپنے حقیقی سسر کے سوا باقی تمام تر مردوں سے پردہ کرے گی اگر اس کا کوئی اور رشتہ نہیں ہے اسی طرح مرد کے سامنے اس کے سسرالی خاندان میں سے اس کی ساس کے سوا حقیقی ساس جو بیوی کی ماں ہے اس کے سوا باقی تمام سر عورتیں پردہ کریں گی اگر ان کا کوئی اور رشتہ نہیں ہے عموماً اور بھی رشتے ہوتے ہیں اگر اور کوئی رشتہ نہیں ہے تو مطلقاً یہی حکم ہے پھر فرمایا او اب نا اپنے بیٹوں کے سامنے زینت ظاہر کر سکتی ہیں او اب نا ارلا یا خامدوں کے بیٹے جو ان کے بیٹے نہیں ہیں لیکن ان کے خامدوں کے ہیں سوتیلے بیٹے او اقوالی ہننا یا بھائیوں کے سامنے او بنی اقوالی ہننا بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے جو سگے ماں جائے بھائی ہیں ان کے بیٹوں کے سامنے ضربے تقسیمے لگا کے جو بھائی بنتے ہیں ان سے بھی پردہ کرنا ہے اور ان کے بیٹوں سے بھی کرنا ہے او بنی اقاواتی بہنوں کے بیٹوں کے سامنے بھانجے جو سگے ہو حقیقی بہن کے بیٹے ہو او نسا یا اپنی عورتوں کے سامنے یہ لفظ ذرا غور طلب ہے یہ نہیں کہا ابن سا عورتوں کے سامنے کہا ہے او نسا اپنی عورتوں کے سامنے غیر مسلم عورت سے پردہ کرنا لازمی ہے مسلمان عورت کے لیے جس طرح سے غیر محرم مرد سے پردہ کرنا لازمی ہے اور ان سائینا جو اپنی مؤمنہ مسلمان عورتیں ہیں ان کے سامنے زینت ظاہر کر سکتی ہیں غیر مسلمہ غیر مؤمنہ عورت کے سامنے زینت کو ظاہر کرنا جائز نہیں ہے عورت کے لیے او ماملکت ایمانہ یا غلام ابھی تاب غیر ارب رجال یا وہ ایسے خادم گھروں کے اندر جو کاب کاج کرنے والے ہیں انتہائی بوڑھے جن کے اندر خواہشات نہیں ہیں ابھی کفلین لم اور یا وہ بچے جن کو عورتوں کی مخصوص باتوں کا علم نہیں بلوگت کی قید کوئی نہیں دین آفاقی عالمگیر ہے نا اللہ رب العالمین کو پتا تھا کہ ہمارے اس دور کے اندر بالغ ہونے سے پہلے ہی بچوں کو ہر شہر کا پتہ چل جایا کرے گا تو اس لیے فرمایا ابھی کل اللہ دینا لم یل ہر اعلیٰ اور وہ بچے جن کو عورتوں کی کوشیدہ باتوں کا علم نہیں ہے ان کے سامنے دینا ظاہر کر سکتی ہیں تو جو اعلی نسل کا چھٹلی ہو سارا کچھ جانتا ہو چاہے وہ نابالغ ہے اسے بھی پردہ کرے بلوگت قید نہیں بنائی اللہ تعالیٰ نے پردے کے لیے کیونکہ یہ پیغام رسائی کا بڑا کام کیا کرتے ہیں راستہ بند کر دیا اللہ رب العالمین نے فرمایا والا یا دریبنا بھی ارجن ہننا اپنے پاؤں کو زور سے زمین پہ نہ مارے یہ کہتی ہے نہیں ہیل والی ایڑی والی جوتی لے کے آؤں گی بازار میں پہن کے چلوں گی پوری گلی کو آواز آئے گی تبھی تو پتہ چلے گا کہ میں آ رہی ہوں فرمایا والا یا دریبنا بھی اپنے پاؤں کو زمین پہ نہ مارے جب یہ چلے تو ان کے چلنے کی آواز نہ آئے نہ یہ پاؤں گھسٹ گھسٹ کے چلے نہ تھڑپ تھڑپ کر کے چلے لیمایو سینمن جینت ہینا اس انداز میں نہ چلے کہ ان کی مکھی زینت وہ ظاہر ہو جائے پاؤں میں پودے پہنی ہوئی ہیں پاؤں زور زمین پہ ماریں گی وہ چھنکار پیدا ہوگی ہاتھوں میں چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں وہ بازو زور زور سے مارے گی اس کی چھنکار پیدا ہوگی پھر یہ کام نہ کریں وہ تم بو الا ہی اے ایمان والوں سارے کے سارے اللہ رب العالمین سے توبہ کرو اور ان احکامات پر عمل کرنا شروع کرو اللہ اللہ تاکہ تم فلاح پا جاؤ کامیاب ہو جاؤ یہ چند ایک رشتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جن جن کے بتلا دیے ہیں کہ یہ ہے ان کے سامنے عورت اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہے ان کے علاوہ جن کا نام یہاں پہ نہیں آیا سورہ نور کی اس نمبر اکتیس میں ان کے سامنے عورت زینت کا اظہار نہیں کر سکتی ہاں یہاں پہ ماموں کا چچا کا نام بھی ذکر نہیں کیا گیا تو چچا کا اور ماموں کا جو تعلق کا رشتہ ہے وہ حدیث کے اندر موجود ہے ام المؤمنین آئسہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ان کا رضائی چچا آیا وہ چچا جو حقیقی نہیں تھا رضائی چچا تھا یعنی جس عورت کا آئسہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دودھ دیا تھا اس عورت کے خامد کا بھائی تھا وہ آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گھرنا داخل ہونے دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آئیں گے پھر میں ان سے پوچھوں گی پھر تجھے آنے کی اندر اجازت دوں گی اتنی دیر میں بیٹھا رہے مسجد نبی میں خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان سے پوچھا مسئلہ دریافت کیا فرمایا وہ تیرا رضائی چچا ہے لہذا وہ تجھ پر داخل ہو جائے تو جب رضائی چچے کے سامنے ادھار ریب و جینت کرنا اگر جائد ہو گیا تو جو حقیقی چچا ہے اس کے سامنے تو ادھار ریب و جینت بال اولا جائز ہو گئی پھر امر و میری رضی اللہ تعالی عنہ اسی فرمان کی وجہ سے کہا کرتی تھی رومو یحرم من ماں ما رومو من النسب جو جو رشتے حرام ہو جاتے ہیں نسب کی وجہ سے وہ تمام تر رشتے حرام ہو جاتے ہیں رضاعت کی وجہ سے تو تمام تر وہ رشتے جن کے ساتھ ابھی طور پہ نکاح حرام ہے ہمیشہ ہمیشہ کسی بھی صورت میں نکاح نہیں ہو سکتا ان کے سامنے بھی بیبو زینت کا اظہار کیا جا سکتا ہے اور وہ رشتے جن سے وقتی طور پہ نکاح نہیں ہو سکتا بعد میں ہو سکتا ہے تو ان کے سامنے بھی دیو و دینت کا ادھار کرنا جائز نہیں جیسے چاچی اب وہ اپنے خامد کے بھتی جیسے پردہ کرے گی کیوں اس لیے کہ اگر اس کا خامد فوت ہو گیا تو اس کے خامد کا بھتیجا اپنی چاچی سے نکاح کر سکتا ہے اگر یہ کرنے لگے کہنے لگے کہ وقتی طور پر کیونکہ نکاح نہیں ہو سکتا جیسے ایک نکاح میں دو بہنیں پوپھی اور بھانجی پھوی بھتیجی خالہ بھانجی یہ جمع نہیں ہو سکتی تو پردہ بھی نہیں تو پھر تو بڑا دور کام چلا جائے گا کیونکہ ایک عورت اور وقت ایک مرد نکاح کرتا ہے جب تک اس کے نکاح میں رہتی ہے تو دوسرا آدمی نکال نہیں کر سکتا تو ابدی طور پہ جو حرام رشتے ہیں ان سے پردہ کرنا یہ ضروری نہیں باقی جو ابدی طور پہ حرام نہیں ہے ان سے پردہ کیا جائے گا اللہ رب العالمین عمل کی تفیق